روزہ تو اصل میں نہیں ہے روزہ تو وہی روزہ جس کو آپ روزہ کہتے ہیں سنت یہ ہی ہے کہ جو آدمی قربانی کرے تو جب عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی ہو جائے تو پہلے قربانی کا گوشت کھائے اس کو روزہ نہیں کہیں گے